بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المستقيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضي محترمین اسلام انصار تحریک طالبان پاکستان کے رضاکاروں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانوں جام بازوں اور فدایوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں جو جہاد جاری ہے اس کو ایک لمبا عرصہ ہو چلا ہے الحمد قربانیوں کی ایک تاریخ طالبان نے فدائیوں نے اور ہمارے ہمارے بڑوں نے قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی ہے میرے ساتھیوں ہم ہر روز ہی تقریباً اپنے مجاہدین سے مخاطب ہوتے ہیں آج میں پاکستان کے ان فوجیوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو کہ اپنے آپ کو وطن کا محافظ اور پاکستانی سرحدوں کا محافظ قرار دیتے ہیں تو آپ حضرات متوجہ ہوں اور دعا کریں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے ہر ملک کے فوجی اپنے ملکی اور نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اے فوجیوں تم ذرا غور کرو کہ تم وزیرستان کرم ایجنسی اور اگزی خیبر درآم خیل وغیرہ میں کیا کر رہے ہو گیارہ ستمبر کے بعد سے امریکہ پاکستان میں باقاعدہ مداخلت اور دراندازی کر رہا ہے پاکستان کے ایئر دفاعی مراکز اور فوجی اڈے بش اوباما اور یہود و نصارہ کے حوالے کر دیے گئے جیکب آباد کوئٹا کراچی اور اسلام آباد کی سزاؤں میں امریکی طیارے پرواز کرنے لگے جو ہمارے وطن سے اڑ اڑ کر افغان مسلمانوں پر بم برساتے رہے اور معصوم بچوں بچیوں اور عورتوں کا قتل عام کرتے رہے پاکستان کی زمینی سرحدوں کا تحفظ تم سے کیا ہوتا دشمن تمہارے کندھوں پر بندوق رکھ کر تمہارے ہی بھائیوں کو شہید کرتے رہے اور تم تماٹا دیکھتے رہے پھر نظریاتی سرحدوں پر حملہ کرتے ہوئے امریکہ شیشان نے پرویز کے ذریعے توہین رسالت بنا و حدود قوانین میں تبدیلیاں کروائی یہاں تک کہ اب تمہارا ماٹو جو کہ ایمان تقوا جہادی طبیل اللہ کا وہ امریکہ پر ایمان بش سے تقوا اور شیطان کی راہ میں فساد بن کر رہ گیا ہے اور اب تم مجاہدین کے ہاتھوں مردار ہو رہے ہو الحمدللہ ہر روز کی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور ہر روز ہی کسی نہ کسی طرف فوجی مردار ہو رہے ہیں وہ فوجی جنہیں ہندوستان کے خلاف سیار کیا گیا تھا وہ اپنے ہی ہم وطنوں کے خلاف گڑ کر ماری جا رہی ہے اے تم سخت سردی میں سخت گرمی میں بچوں سے دور یہاں کس کی خدمت کر رہے ہو تم مسلمانوں کے مان سے خریدے گئے گولہ مسلمانوں ہی پر برسا رہے ہو ہمارے ہی ٹینک کو تیاروں اور ہیلی کاپٹروں سے ہمارا جینا دوبر کر رہے ہو اور ہماری ہی دولت اور سے تنخواہ کھا کھا کر ہم ہی پر بھونک رہے ہو ذرا غور کرو یہود یہودیت کے لیے قربانیاں دیتے ہیں عیسائی عیسائیت کے لیے قربانیاں دیتے ہیں ہر نظریے اور عقیدے کا حامل اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے قربانیاں دیتا ہے لیکن تم لوگ کس کی خاطر قربانیاں دے رہے ہو پاکستان کے ساتھ اسی لیے تو تم پاکستانیوں کو جگہ جگہ قتل کرتے ہو سوات میں وزیرستان میں باجوڑ میں کراچی پشاور لاہور کوئٹہ جہاں کہیں بھی تمہیں مسلمان نظر آتے ہیں تم انہیں قتل کرتے ہو پاکستانیوں کو قتل کرتے ہو پھر یہ کہتے ہو کہ ہم پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کی حفاظت کر رہے ہیں کشمیر اور کارگل پر تم نے سودے بازی کی انیس سو کی بنگلہ دیش کی جنگ میں نوے ہزار کی تعداد میں ہونے کے باوجود تم ہندوستان کے سامنے سرنڈر ہوئے ہندوستان کے سامنے تم تسلیم ہوئے اور خود ہمارے یہیں جنوبی وزیرستان کے علاقہ مسعود میں تین سو کے قریب فوجی مسلح حالت میں مسود مجاہدین کے ہاتھوں تسلیم ہوئے تم لوگ تو ایک ایسے ادارے سے متعلق ہو جس کی کوئی غیرت اور کوئی عزت کی تاریخ دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی ہے ہر وقت غداری ہر وقت سیانت ہر وقت ظلم ڈانے کی تاریخ تمہاری ہے ہر وقت تمہارے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہیں۔ اے فوجیوں ذرہ برابر غیرت اور شرم حیات اگر تمہارے اندر موجود ہے تو وقت گزرنے سے پہلے سوچ لو کیونکہ کسی بھی چلتی ہوئی گاڑی میں اور کسی بھی چلتے ہوئے ٹرک میں اور کسی بھی پیادہ پونجی کے نیچے مائن کا دھماکہ تمہیں جہنم کا ایندھن اور دوزخ کی خوراک بنا سکتا ہے اپنے اپنے گھروں کی راہ لو اپنے بال بچوں کو حلال روٹی کھلاؤ اپنے اپنے گھروں کی راہ لو جہاں سے آئے ہو وہاں چلے جاؤ اور اپنے بال بچوں کو حلال روٹی کھلاؤ ہمیں معلوم ہے کہ تم امریکہ کی غلامی زردالو کی نوکری اور اپنے دین سے غداری روٹی کپڑا مکان کی خاطر کر رہے ہو کیونکہ بلند عزائم اور واضح مقصد رکھنے والے اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرتے اے فوجی اگر تو کیا ہے تو عراق کیوں نہیں جاتا جہاں کربلا اور نجف کی مقدس خاک جسے تو مقدس سمجھتا ہے جسے تو سجدے کرتا ہے تیرے بھائیوں کے خون ترنگین رنگین ہے اور جہاں تیری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت انہیں امریکیوں کے ہاتھوں تار تار ہو رہی ہے جن کی تو غلامی کر رہا ہے جن کے تو سلوے چاٹتا ہے اور جن کے تو بوٹ پالش کرتا ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے تو روز محشر شہدا کربلا کو کیا مو دکھائے گا اے فوجی اگر تو سننی ہے تو تیری غیرت یہ کیسے برداشت کر لیتی ہے کہ تو ان کافر کیوں کے ساتھ مل کر اپنے مسلمان بھائیوں پر گولی چلاتا ہے تیری بندوق کا رخ تو ان کافروں کی طرف ہونا چاہیے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم کو گالیاں بتتے ہیں اور امی آئی رضی اللہ عنہ کی بے حرمتی کرتے ہیں شرم کی بات ہے بے ایمانی کی بات ہے کہ سنی اور مسلمان ہو کر کافر شیوں کی کمان میں اپنی دنیا و آخرت برباد کر رہے ہو خدا کی قسم اگر تم ان حدیث سیوں کی سب سے نکل کر مجاہدین کے ساتھ مل جاؤ تو پاکستان سے ان غدار شیو اور قادیانیوں کا سفایا آسان ہو جائے گا ہر مشکل میں یا اللہ مدد کہا کرو یا علی مدد مت کہا کرو کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اللہ کے بندے ہیں خدا نہیں ہیں اور مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے اے فوجی اپنی تربیت کے مقصد کو سمجھ اور اپنے حقیقی دشمن کو پہچان جو پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے اور اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے تمہیں تو ہندوستان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا گیا تھا تمہیں پاکستانی عوام بجٹ میں سے پچاسی فیصد حصہ اس لیے دیکھی ہے کہ تم پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرو پاکستان کی زمینی سرحدوں کی حفاظت کرو اور پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرو نظریاتی سرحدوں کی حفاظت تو تم سے نہ ہو سکی کاش کے پاکستان کی زمینی اور فضائی سرحدوں کی حفاظت ہی تم کر سکتے روز ڈرون تیارے پاکستان کی حدود میں اور پاکستان کی سرحد میں داخل ہو کر پاکستانیوں پر بم برساتے ہیں لیکن تم تماشے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراغ زندگی تم میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن اے فوجیو یاد رکھو یہ نصیحت ہے اس کے لیے جس کے اندر عقل موجود ہے ورنہ ہم نے تمہارے لیے ایسے مجاہدین تیار کر رکھے ہیں جو موت سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں جتنی کے تمہیں چار پانچ ہزار روپے تنخواہ بھارت اداکاراؤں کی ننگی تصویروں اور شراب و کباب سے محبت ہے اور ہم نے تمہارے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ایسے مائن چھپا رکھے ہیں جو کسی بھی وادی کسی بھی سڑک اور کسی بھی موڑ پر تمہارے لیے موت کا تحفہ بننے والے ہیں ان اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ہدایت نصیب کرے ورنہ مجاہدین کے ہاتھوں تمہیں قتل کرے اور تمہیں ذلیل رسوا کرے تمہارے بچوں کو یقین کرے اور تمہاری بیویوں کو بیوہ بیوی بنائے اللہ تعالیٰ مجاہدین کو کامیاب فرمائے جو کہ اسلامی نظام کے لیے مصروف عمل ہیں